آپ کے والد صاحب کا کیا حال ہے پشاور میں ہی ہے کراچی چلے گئے کراچی چلے گئے آپ سب لوگ چلے گئے اچھا کون چاہتے اچھا پند نہیں ہو چل رہا بند ہو گیا کوئی بڑا ساتھ ہوتا باہر صاحب چلا گیا کہ موجود ہے مهم صاحب نے کون سی ہے <سؤال> ترتیب یہ کہ ان محمد صلی, صلی اللہ علیہ کریم حضرت سلمان نظیر رحمۃ اللہ کی ایک تحریر ہے سیر افغانستان آپ نے؟ صاحب؟, صاحب آپ نے پڑھے سیر افغانستان تو یہ صاحب کی؟ کیا کہتے ہیں ان کو آواز نہیں آ رہی ہے آواز صاف کیوں نہیں ہے آپ جی کیسے جی آپ صاف ہیں ہاں جی آپ ہیں اچھا جی میں نے بھی ذرا زور سے بولا رہا میں زور سے بولا صاحب ہوئی ہے وہ ہنس رہا ہے برخا کہتا کہ میں چاہتا تھا میں کہنا چاہتا تھا آپ کو زور سے بولے خود آپ شیار صاحب کہتا ہے ٹھیک ہے ہاں جی سلیمان سلمان نزیر رحمۃ اللہ علیہ کی تاریر ہے سیر افغانستان یہ ڈاکٹر سیال صاحب آدمی کبھی نہیں دیکھا جی ہمارے پاس تھی پھر پتہ نہیں کوئی لے گیا تو کتاب کوئی لے جائے تو جانبداری کا تقاضا ہوتا ہے کہ واپس نہ کرے تو اس طرح کو تو خانہ منتشر ہو جاتا ہے کہ اب میں دو آدمی کو گواہ بنا کر کتاب دیتا ہوں اور پھر آدمی کو کہتا ہوں کہ واپس کرو کیوں کہ ہر آدمی کا ایک اوزار ہتھیار خزانہ ہوتا ہے ہم لوگوں کا اوزار ہتھیار خزانہ یہی ہے یہ افغانستان کے ایک بادشاہ ہے امیر عبد الرحمان امیر عبد الرحمان سمجھدار اور نئے بادشاہ تھا اس زمانے میں سنتی انقلاب آ گیا اور نئی ایجادیں ہو گئیں نئی مشینیں آنے لگ گئیں نئی سرجری شروع ہو گئی تو ہر ملک کے لیے ضروری تھا کہ اس ملک میں یہ چیزیں ہوں تو اس سلسلے میں یورپ والے یہ کوشش کر رہے تھے کہ ہر قوم اپنے نوجوانوں کو تربیت کریے ان کے پاس بھیجے تو ایک کوشش کرتے تھے کہ ان کا عقیدہ ان کا کلچر ان کی ثقافت ان کے طور طریقے جو لوگ سیکھ لیں تاکہ ان کے طرز پر ہو جائیں تیسے ان کا اقتدار ان کا دو دبدبا غلبہ دنیا پکا ہو رہا تھا اور اس وقت کے مسلمان دانشورے جو تھے وہ سوچتے تھے کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس طرح نئی نسل جو ہے اسکلڈ نسل مظرمند نسل ان کے طرز پر ہو گئی تو ہمارا تو ہمارا مذہب ہماری ثقافت ہماری سوچ نکل ساری ختم ہو گئی اور اس کو جو ہے تو اس وقت جو اظہار سعود خاندان کی سعود کی حکومت تھی سعودی عرب پر اس بچارے کو خاص اس کا شعور نہیں تھا وہ زیادہ اس غم میں تھا کہ ایٹمی طاقت کے ساتھ میرے تعلقات ہو جائیں اور اس کے لیے بات بڑی مشکل تھی کہ وہ امریکی صدر کو بلائے اور اس کے ساتھ مذاکرات کرے سعودی عرب کی سرزمین پر کیونکہ اس کے جو متوع ہے جو ایک حقیقی جو اس کے ترویج یافتہ مجاہدین تھے جو انقلاب کا ذریعہ بن کر حکومت کا ذریعہ بنے تھے وہ بڑے سخت ہے کفر کے بارے میں اور کفار کے بارے میں تو عالیہ سعود نے اس کے ساتھ مذاکرات بیرجہال میں جا کر سمندر میں کیے ہیں تلقات بنانے کے لیے مل پر یاسر محمد خان نے مفتی ابو بابا نے لکھا ہے کہ اس وقت جس وقت کے وہ جہاز دونوں جہاز ایک دوسرے کی طرف بڑھ رہے تھے تو امریکی جہاز جو تھا اس پر سارا سعود عرب کے نقشے پٹکے ہوئے تھے سارے علاقوں کے سب اور ماہرین تھے اور کہاں تہل ہے کتنا ساری باتیں اس کو لے کر آ رہے تھے. اور بن سعود کا جہاز جو بڑھ رہا تھا تو اس کے ساتھ بکرے اور ماہر باورچی اور یہ لوگ جا رہے تھے <تصفح> خوب بغیر ذبح کریں گے چلیں گے ان کو بھی کھلائیں گے خود بھی کھائیں گے <تصفح> سبحان اللہ اس دور میں یہ ایک سمجھدار بادشاہ تھا امیر عبد میرمان اس نے کہا کہ میں اپنے نوجوانوں کو وہاں نہیں بھیجوں گا تربیت کے لیے اپنے نوجوانوں کو کے ماحول میں نہیں بھیجتا میں ان کے ماہرین کو اپنے ماحول میں بلاؤں گا یہاں پہ بھی سلسلے میں اس نے اپنے تعلیمی نظام کے بارے میں ایک مشاورت کرنا چاہیے ہمیشہ کے لیے علم اور تجربہ یہ ہندوستان کے پاس رہا ہے جی کیونکہ مالداری تو بڑے شریر کی زمین میں تھی یعنی یہ موجودہ پنجاب اور اس کا یونائٹیڈ پروینس جس کو کہتے ہیں صوبہ متحدہ یو پی جس میں تھانہ بون دیو بند وغیرہ آتے ہیں اور سی پی سینٹرل پراونس جس میں آگے یہ بمبئی وغیرہ علاقے آتے ہیں صوبہ جاتے متحدہ اور متوسط اکیلا یو پی جو ہے وہ آپ کے پاکستان سے چار گنا بڑھائے میں مسلمانوں کا عظیم سرمایہ تھا جس کی زمینیں سونا اگلتی ہیں آپ یہاں چوسا عام کا نام سنتے ہیں نا جی چوسا جاتا پڑھ لے تارے سہواد چوسا آم کھائے بارے گا سکول میں استاد نے کہا کہ اس کو کتاب میں لکھا ہوتا کہ ٹائی پہنی ہوئی تھی تو استاد نے کہا ٹائی تھا پتہ ایسا تھا بھائی بچوں سے پوچھو تھا دیکھ دیکھ آپ کو پتا سکھا پتہ کیا ٹائی میں نے کھائی بھی ہے ٹائی <laughs> <laughs> سارے کو پتا <laughs> سالگی کا دور تھا یہ جی. لطیفہ تو بڑے سال گزرا ہوا ہے کیا میں آٹھویں کاٹو میں دھیان ہوتا تھا بورڈ تو گاؤں کے بڑے بوڑھوں نے کہا کہ آپ کو ایک سوال آئے گا انگریزی کے پرچے میں کرکٹ میچ کرکٹ میچ کا سوال آئے گا تو سارے سکول کے بچوں نے کہا کہ کرکٹ کیسے کس کو ہیں تو ان کا سارے سکول کے بچوں کا یہ ہوتا ہے کہ کوئی بات پوچھنی ہو تو یا تو استاد صاحب سے پوچھیں گے ہیڈ صاحب سے اور ہیڈ صاحب اگر نہ مل رہا ہو پھر یہ فدار سے پوچھیں گے جس کو کچھ باتیں پتہ ہوتی ہیں انہوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا کہ کہتے ہیں کرکٹ میچ آئے گا تو اب تو بتا کرکٹ کیسے کہتے ہیں کیونکہ بات پوچھنی ہوتی ہے, ہوتی ہے <laughs> تو میں نے کہا کہ میرے پاس ایک دشنی ہوتی تھی پرانی بڑے بھائی صاحب کی جی. تو میں اس کو لے کر گیا ڈکشانی نکالی جی اس کو ہم نے کھولا اس میں لکھا ہوا ہے کرکٹ نا کرکٹ لکھا ہوا ہے کہ کرکٹ جھینگر کو کہتے ہیں تو کرکٹ میں کیر تو صاحب جان اللہ کہ جھینگر کا میچ بس سے اب لیا بس مجھے لی پھر میں آگے اور پڑھ رہا ہوں دکھ برف کے. کے نور سے نکلی تھی جی. اور بھی آگے لکھا ہوا ہے سب سن رہے ہوکٹ جی. بھی ہے. ایک ہے آنے. تو میں نے کہا کہ کتاب دہ لو سے یار نہ وہ کیسا کھیل ہے تو پھر ہم نے کہا کہ وہ کہ استاد صاحب سے پوچھیں گے ڈکشنری دیکھ لی استاد صاحب نے پوچھا جیسے کہ بکری تے اسکول تھا بیا بگو کر, کر ستا بھائی. اچھا جی ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے جی آئی اسکول میں جائیں گے پھر پتا چلے گا پھر خیر بھارت اس کے بارے میں ہم نے باقی لڑکوں نے کچھ کو گھوٹا لگا لیا تو میں نے دل میں میں نے کہا میں سارے کھڑے بیچے دار عزیز جی میں لے کے اب کسی چیز کا مجھے پتہ ہی نہیں ہے تو میں کیا کروں میں نے اس کو تو اللہ کشان کیوں نہیں آیا جو آدھا تو بزور کیا بیان کر چلے پسند لطیفہ یاد آ تو پھر آپ اپنے گزاری استاد صاحب کا پوچھ رہا ہے لڑکوں سے لڑکا کہ کیا روز دیکھا تھا کہاں دیکھیے تو اس نے کہا کنہے کھوڑ کے روان ہو جائے ہمارے گاؤں کے پاس ایک پھڑتی ہے فٹ تک تو اس نے کہیں روڈ رولر دیکھا ہے سڑک بڑھانے والا بھی ہوتا ہے یہ روڈ رولر دیکھا تھا ریل بین اور یہی ریل اور بس مضمون کیا بیان کر رہے تھے جو ہے تو یہ دیوبند کے پاس ایک قصبہ ہے جہاں یہ پیدا ہوتا ہے اور چونسا کا گرام ہو جو بند کا گرام ہو تو باہر براملے میں کاٹا جائے آپ کو یہاں خوش ہوا ہے تو نہیں با... تو نقصان ہے پھر کرایا انہوں نے جو علاقے جو زمینیں جو مسجدیں ہم سے رہی ہیں وہاں جو مدارس پہ آئے آئے اقبال کا کیسا شہر ہے کتاب میں اپنے آبا کی حکومت کہا تو کیا رونا وہ ایک آرزیش ہے ہاں؟ مگر وہ علم کے بہت ہی کتاب اپنے آبا کی جو دیکھے ان کو یوروپ میں تو دل ہوتا ہے سی پا جن دنوں ایک ڈاکٹر صاحب نے یورپ جرمنی میں اور برطانیہ میں پڑھا ہے نا تو ان دنوں وہ کتابیں ہماری جن کہ یہاں نام لما کو آتا تھا اور وہ دیکھنے میں نہیں آتی تھی شیو رومانی کی طرح ریسرچ کر کے وہ موقع اور وہ کتابیں جرمنی اور یورپ کی لائبریری میں ہوتی تھی اور حکومت ان کا کر تو کیا رونا کہ وہ ایک آردیش ہے مگر وہ علم کے موتی کتاب میں اپنے آبا کی جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے یہ بڑی عجیب نظم ہے اس کی بانگ درا کی ہے تجے جی اس کو ہم نے پالا ہے آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تازے سرے ڈالا تو جس نے لکھا ہے اس کا دماغ کو پتہ ہوگا کس پر گیارہ ہزار گیارہ ہزار بوٹ کی بجلی گزری ہوگی دل پر گزرا ہو گیا آگ کو دس ہزار سال سے سا زیادہ برداشت نہیں کر سکا اس خیر جی اس میں عبیر عبد الرحمان نے تھا کہ علم تجربہ یہ تو کے پاس رہا ہے اور جوش و خروش اکریت افغانستان کے پاس رہی ہے تو یہ علم کا اور علم جو ہے یہ بزمی چیز ہے بزمی چیز میں لسرائی بزمی چیز جب کافی ایسا کام کرتی ہے اس پر سستی تاری ہو جاتی ہے اور عسکری فوجی سے اس کی بدم ہو جاتی ہے تو اس کے اندر بڑی الودیات آتے رہے کہ جب بھی اس کی رضمی زندگی جو ہے وہ اس کو سست کرتی رہی تو اس کی اس کو جو ہے تو رضمی زندگی سے پھر افغانستان نے اس کو جوش دیا ہے پھر زندہ کیا تو محمود اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ہم لے آتے رہے ٹیک لگا کر بڑھنا چاہتے ہیں تو راہ جی ٹیک لگا کر بیٹھے ان کے تکیہ تکیا بھی لایا تکیہ قریب ہے جی تکیا لا رہا تکیاں لا رہا بات تھی جی محمود رحمد صلی اللہ کے سترہ حملے محمود غزنوی دنیا اسلام کے چودہ سو سال چودہ سو سال میں سات بڑے اونچے درجے کے بادشاہ ولی آئے ہیں ان میں ساتویں نمبر پر یہ ہے ابھی بھی جب حکومتی سطح پر کوئی دینی خرابیاں ہوتی ہیں تو فکرا کے ساتھ جو ارواہ رابطہ کرتی ہے خواب میں اس میں ایک محمود غزری کی جو ہوتی ہے جب حضور کی شان میں گستاخی کی تھی تو اس میں غازی عبد القیوم کو یا غازی عبدالعزیز کو محمود غزری خواب میں آئے تھے تمہارے یہاں ایسی بات ہوگی اور تم لوگ سوئے ہوئے اللہ تو خیر یمیر عبد الرحمان نے یہ کیا کہ میں اپنے تعلیمی تعلیمی اس کے بارے میں ملک کی تعلیمی اس چیزوں کے بارے میں میں مشورہ کروں گا اندستان تو علماء اور مشاہد سے تو اس نے تین آدمیوں کا انتخاب کیا ایک فری سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو. اور ایک ہے تو علامہ سید سلمان ندین رحمۃ اللہ کا ایک ڈاکٹر اقبال صاحب کا اور ایک ناراض فراس مسور کا ڈاکٹر اقبال صاحب جو تھے وہ مغربی تعلیم کے اور مغربی دنیا کے بہت ماہر تھے اور اسلام کے ساتھ اور دنیا اسلام کے ساتھ سمج گیری سمجھ بھی تھی اور گہری وابستگی بھی تھی اور سید سلمان ندی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے اس دور میں ایسا مقام اتایا تھا فرمایا تھا کہ دنیا اسلام میں یا مفتی فلسطین کا نام آتا تھا نیری صاحب ہمیں یاد ہیں وہ یاسر اسلمان ندوی صاحب کو تھا آخری مفتی فلسطین کا فیکا یا نفی کا فتویٰ مفتی فلسطین دیا کرتا تھا لوگوں کو تو معلومات میں نہیں ہے آخری جو مفتی تھا جس کو پھر وہاں کرنا پڑی اور سعودی عرب میں آ کر قیام کیا مفتی امیر الحسینی صاحب سے پہلے ان کے درجہ ذرا کمایا سری سلمان نوی صاحب علامہ سری سلمان نوی احمد اللہ دا علیہ ڈاکٹر اقبال صاحب اور نواب سرداس مسعود وہ ایک ریاست کے نواب بھی تھے ان کا نظامی تجربہ تھا تو اس میں اس وقت سارے رات افغانستان گئے بڑا جی کتاب بڑی پڑھ کی ہے کیا ایک سید صاحب نے لکھا ہے کہ اس وقت اگزامپل خشتی کی مسجد میں جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے گئے تو امیر عبد عبرمان آ کر خطیب کے سامنے بچے بیٹھا بادشاہ وقت پھر خطیب نے خطبہ میں اس کا نام پڑھا جیسوں کا نام لیا تھا تو سر زمین پر اللہ کے زور اجدانہ رکھا کیا اللہ کی کا شکر ہے کہ میں اسلام املکر کا سربراہ ہوں شریعت نافذ کی ہوئی ہے میں نے اور میرا نام خطمے میں لیا جا رہا ہے یہ تو باتیں آپ دلچسپی کے, کے لیے پرانی یادیں میں نے آپ کو سنا دیں جس بات کو کہنے کو دل چاہا تھا وہ یہ بات تھی کہ تاجر میں جب سی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اٹھے تو ڈاکٹر اقبال صاحب بھی اٹھے ہوئے تھے جب میں تاجر کی نماز پڑھی یعنی کہ مصنف نے فقیر وحید الدین نے روزگار فقیر جو ڈاکٹر اقبال صاحب جی سونے اس کو لکھی اس نے دوست رکھا اس نے لکھا ہے کہ زندگی کے آخری پندرہ سال پر اس کی تاجت کا بھی اتار نہیں ہوئی ہے تاجر کے بعد تلاوت شروع کی تو تلاوت میں ڈاکٹر اقبال صاحب بہت روئے سید صاحب نے پوچھا کہ آپ کو ایک کیفیت کیسے ملی انہوں نے کہا کہ والد صاحب کسی قادری بزرگ کے غریب تھے تو انہوں نے کہا تھا بیٹا اقبال جب قرآن پڑھا کرو تو یوں سوچا کرو کہ اللہ تبارک مطالعہ آپ سے خطاب کر رہے ہیں آپ سے باتیں کر رہے ہیں کہتے میں نے دھیان کی مشق کی اب یہ دھیان جب مجھے حاصل ہوا تو پھر جب پڑھتا ہوں تو یہ یہ حال ہو جاتا ہے کہ حس نے لازوال اور سراپا اس نے جمالی اور کیا رہنائیاں اور کیا رنگینیاں کیا باغ و بہار اب وہ ہم کلام ہے ایک کیفیت ہوتی ہے جس کو سننے والا جس نے اس کی مشق کی اسی کو اس کے لطف کا پتہ ہوتا ہے ہمارا صاحب شہر پڑھا کرتے تھے کہ آنکھ والا تیرے جو بن کا تماشا دیکھے آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے دیدے کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے جوبن کیسے کہتے ہیں جی والا جوبن کیسے کہتے ہیں جی تو لکھا ہے خبر ہے توتےش پتہ گیا را را جی. دا جی, جی. جی اور دیکھ ڈاکٹر شیو ہم نے ما تو اور را سب وہاں جنگل بادے نہ آندھی آنکھ آنکھ والا تیرے جو بن کا تماشا دیکھے دیدے کور کو, کو کیا ہے نظر کیا دیکھے آنکھ والا تیرے جو بن کا تماشا دیکھے آنکھ والا تیرے جو بند کا کیا آئے نظر کیا دے کو کیا آئے نظر کیا دکھ کا نام میں تو کوس سے جمال ہے تو میں نے آپ سے پوچھا کہ نام صاحب نے کیا آئٹم پڑھی تھی سر ہی آئٹم جو پب ایسے شاید میں آئے تھی او نحن وہ لیا حیات دنیا الدنیا جب اللہ دوست کا آواز دی تو لہر جو مام صاف طرف گئی تو اس سے لس اللہ آگے سے لے پیچھے کو بھی جاتی ہے پیچھے سے آگے کو بھی جاتی میں ایک جگہ لکشمت جی کی خنکاہ تھی اور نماز پڑھنے کے لیے گیا ایسے بڑے کامل لوگ تھے جو خنقاہ ہو تھے انا کا دیاتی تھا باقی لوگ بےچارے بارشہ میں پڑھ اس میں جو ان کا امام تھا امام بھی لکشمن جیسے سلسلے والا تھا اس نے نماز پڑھنی شروع کی تو اس نے سورہ پڑھ رہا تھا بہت دفعہ کے بعد بہت ہی ضرورت ہے الحمد پڑھ رہا تو اس نے بڑا ورفانہ کا ذکر تھا ورفان کا ذکر سے بڑا پھر ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کیا تو اس کو وجد ہو گیا اور اس کو بس پڑھنے لگا اور پڑھنے. پڑھ رہا ہے پڑھ رہا ہے تو پی یہ جو فقرات ہیں موجود تھے ان کو ان کو بھی لطفایا اس نے وہ سارے اس کے ساتھ وجد میں ہو گئے تو پیچھے جی انپڑھ تھے بھاری تھا اس کو فتح دے رہے ہیں بار بار کیسے شاید اگلی آئے تو خود ہی آ رہی ہے فتح دے رہے بار تو بہت اللہ تو خیال جی یہ کلام ہے عجیب و غریب جب آدمی کا احساس ہوتا ہے یہ تو باتیں اس دوست کی طرف سے خطاب کی شکل میں ہو رہی ہیں جس نے وہ خود وہ حسنی عزل ہے جس نے سارے جہان کے جمال کو پیدا کی محنہ میں بس آ رہا تھا اکیلا گھر کو اور اس میں تھا کوئی مہینہ تھا گرمیوں کا بارش ہوئی ہوئی تھی اور ٹھنڈ بارش ٹھنڈ کی ہوئی تھی اور اس میں سبحان اللہ ایک پودا کو کہتے ہیں ایک تو رات کی رانی ہے نا دوسرے کو کیا کہتے ہیں صبح کا راجا ایک پودا ہے یہ جس وقت پودا کا درجہ ہے راجت ہے کوئی چھتیس یا سینتیس پینتیس 36 ہوتا ہے نا گرمیوں اور بارش اور نمی ہو تو اس میں اس کی خوشبو پھر پھیلتی ہے اور ایک دوسرا پودا ہے اس کا ایک رنگ ہے اس کو کاسمی رنگ کہتے ہیں کاسی رنگ کو کیا کہتے ہیں پچھتے تو اس نمی میں اس میں وہ ابھرتا ہے سمان اللہ تو بہت اصل وجود ہے موجود فخر ذاتی جلال ذاتی سبریا کا ہے باقی سارے مخلوقات اس کے امرت ہے زور پذیر کھڑی ہے امر پیچھے اس کو پکڑے ہوئے اس سے کھڑی ہے ظاہر ہے تو اس لیے موز وجود والے فکرا کہتے ہیں کہ جو وجود ہے وہ ہے جو واجب الوجود ہے حق الجلال وہ واجب الوجود فلسفہ والا نف بنا واجب الوجود وہ اپنی ذات سے موجود ہے باقی ساری مخلوقات کو اس امر نے موجود کی لہذا وہ جو ایک کی چیزوں میں سے چیزیں جب دور کرتی ہیں تو وہ تو بل فکرا کہتے ہیں کہ بس ہمیں تو ذات تجرجال کا اکثر اور جلبہ نظر آتا وہ غلط میں غلبہ اور جو ہے کوشہ باز شوبات کا اثر ڈال دیتے ہیں وہ درختوں کو پودوں کو چمٹ رہے ہیں چوم رہے ہیں انت. سبحان اللہ یہ بات ہو گئی جی مکمل اور کیا کہنا ہے سبحان اللہ اصل میں معلومات سب کو ہیں ما سب کو ہیں ہاں جی آپ کو بھی آواز نہیں آ رہی مر ہو پر کاروشی نا بارہ لوگ اس میں سکل دل میں کہہ رہے ہوتے ہیں اس کا اثر مجرس پر آتا ہے میں نے آپ کو ادھر کلیئر ادھر کو بھی جاتی ادھر کلیئر ادھر کو جگہ کو ٹھیک کیا کریں تو مالک مار کے درجے میں ہیں یہ سان کے درجے میں جب کل پرتاری ہوتی ہیں پھر دروازہ لا کے تعلق کا کھلتا ہے ٹھیک ہے نا پھر جو وہ دنیا ہی جدا ہے ہاں جی دنیا جدہ ہے یہ کچھ نہیں ہے جو ہمیں اور آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بلڈنگیں ہیں یہ بنگلے ہیں یہ موٹر ہیں یہ گھومتے ہیں وزارتیں ہیں سدھارتے ہیں کرو فرے کچھ بھی نہیں ہے یہ وہ علی قلم رحمتہ اللہ علیہ بزرگ فارسی کے ان کا کلام ہے بڑا عجیب ولی ایک ان کا بڑا عجیب سلطان بابو رحمت اللہ علیہ فارسی کا کلام ہے ترقی کا بھی ہے فارسی کا بھی اب یہ شہر گیا تو یا ابو علی قلم رحمتہ اللہ علیہ کا اور یا سلطان بابو رحمۃ اللہ علیہ علی ولا مقصود اللہ جب اللہ کی تلوار ہاتھ میں لے آؤ لے لو تو پھر مبغو سالس مگو مغو سان تیسرا دوسرا اس کے کہنے کی گنجائش نہیں کیونکہ نہ تو کوئی مقصور ہے سوائے اللہ تبارک تعالیٰ کے اور نہ کوئی موجود ہے سوائے اللہ تبارک تعالیٰ کے <تصفح> مگو سالس مگو سانی چوتے بد بدستاری مگو سال اسم گو سانی مقصود اللہ موجود اللہ آپ آگیا کر بیٹھے میں آپ سے تکلیف لوں سکتی کہ آگیا کر بیٹھے کلا مقصود, مقصود اللہ علو <وزنید> <وزنید> موجودہ لوگ بات ہے یہ صدر وزیر یہ بادشاہ فقیر یہ سارے کے سارے گا کا نظر آتے آدمی کو دنیا کے دنیا کی, کی حیثیت کے لحاظ سے اور پکرا وہ ہوتے ہیں کہ آخر کے لحاظ سے اللہ کے تعلق کے لحاظ سے اپنی ذات ساڑھ سب کے مقابلے میں سب سے زیادہ تنخواہ نظر آتی ہے ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ٹنگوں کے بیمار تھے مزدور تھے ان کی ایک آدمی وزیرستان سے آیا کہ ہم دم کرتے ہیں فارج کا جی اس سے چھپا ہوا کرتی ہے تو پہلا آدمی جب آیا کچھ گز مشین تھا وہ بادشاہ تھا دم کرتا رہتا تھا اس کا چھوٹا بھائی تھا وہ بڑا ہوشیار تھا کہ جب فارج کے مرض پر مہینہ ڈیڑھ مہینہ ڈیڑ میں ڈیڑ جاتا ہے تو پھر چھپا ہونا شروع ہو ہے تو پہلے ایک مہینہ حاجی صاحب آتے رہتے تھے آخر میں ہی آتا تھا ڈاڑی منڈا گز حاجی گدی نشین گدی پر بیٹھا پہ بیٹھے تو وہ آیا اور وہ دم کر رہا ہے اب مولانا صاحب اس کی بھی آگے بیٹھے گی مجھے بڑا غصہ آیا کسی کو پکڑ کر ٹھیک کرنا چاہیے ارے ملانا صاحب اس کے بیٹھے دم کرا رہے ہیں کہ مولانا صاحب تو دم کے خیر ہو گئے اس پارک وہ کہہ دے گی نیت کر رہا تھا کیوں کہ ہمارا تالک بہت کلفی والا تھا بار دوسروں کے فکرا کو خلافا جب آتے تھے نا تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ چند ایک بڑے گستاخ ہیں ان کو تو بڑی ہوگی نقصان ہوگا ادب بلان صاحب کے پاس رہنے کا تو ان کو پتہ نہیں تھا ہمارا تو تھا اب میں کو کہنے کے لیے آؤں کہ مجھے کوئی سمجھانے والے نے سمجھایا کہ آدمی جو ہے عزم بال صاحب یہ حال میں ہے کہ اپنے آپ کو اس ڈاڑی منڈے سے بھی کٹ سمجھ رہا ہے اس دل کو بھی اپنے رحمت کا ذریعہ سمجھ کر اس لیے کر رہا ہے کہ ہو سکتے اس کے لیے اللہ میرا فضل فمباد نہیں فقیر کا گرازی ہے کہ جب آدمی اپنی ذات اس کی نظر میں گرتی ہے تو سب سے گٹیا ہو جاتی ہے اللہ اور باقی دنیا دنیا کی چیزیں کروفار اور اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی نظر میں ٹھیک ہے نا یہ بھائی میرے کہ ایک دو دن کی بات نہیں ہے بات ساڑھے آٹھ بجے ایک دو دن کی بات نہیں ہے یہ تو زندگی لگتی ہے خاقانی افغانستان کے علاقے کے آج یہ قریب بیٹھا ہے نا تو وہ لہر اس کی طرف سے ہو رہی ہے خاقانی نے ایک فارسی کے شہر کہا سیاح اللہ صاحب سنایا کرتے تھے ہم تو بول بول کے تھک گئے ساتھیوں نے ایک لفظ نہیں سیکھا مولانا صاحب نے جو عربی کے شہر جو فارسی کے شہر ہمارے سامنے پڑھے ہیں وہ فضلی تالاب میں یاد ہے پڑھتے ہیں بادشی سالہ بادر سی این نقطہ محقق شد ب خاکانی لہذا با خدا باشند بیز ملک کی خاکانی پر تیس سال کے مجاہدات اور مراقبوں کے بعد یہ نقطہ کھلا کہ ایک لحظہ کے لیے بھی تھوڑی دیر کے لیے بھی با خدا ہو جانا یہ سلمان السلام کے ملک سے بھی بہتر ہے سی سالہ یہ نقطہ محقق شد بخاکہ نہیں اب محقق میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ مفتی صاحب آفتاب عالم صاحب بیٹھے بھی بیٹھے ہوئے نا محقق یہ کہا کہ فائل میں کا پتہ ہی نہیں آدمی کو اور بزرگ بن کر بیٹھے ہوئے آدمی مودی صاحبان کو صرف نہ پھینک بڑا کم ہوتا ہے مرا ہو ای فائل محفوظ بن گئی نا محاق ہی محقق کے فائل دے محکت محاق مفود نہیں بادی سالہ نقطہ محقق شد بخاک نہیں کہ با اسلحم تیس سال کے بعد خاکانی پر یہ راز کھلا کہ ایک کے لیے بھی اللہ کے ساتھ ہوا آدمی اس کو میتھائی حاصل ہوئی تو یہ سلیمان اسلام کی حکومت سے بہتر بادل سی سالہ نکتا محقق شد بخاکانی بادل سی سالہ نکتا محقق شد بخاکانی کے لہذا باخا بادشم بیل کے سلحمانی باخدا بادشم بیز ملک سلیمانی نہن وکربو رہی من حبل الورید نہن وکرب رہی من حبل الورید او oh, ہو okay, ہم تو تیرے ہم تو تج سے تیری حبلے وریز سے وہ, وہ راگ جو براہ برا راست میرے دل سے نکل رہی ہے اس سے بھی زیادہ کریب ہے hmm. hey, hey. جب اگلی بات جو رہی تھی اور نہ آپ ماہر ہمیں اور نہ سننے کی چاہتے تھے محن اللہ یہ نوجوان میرے پاس آتے رہتے ہیں کہ لڑکی پسند آئی ہے اور یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے اور ہم بڑے خراب ہو گئے ہیں بڑے پریشان ہو گئے ہیں مجھے ان کو دیکھ کر بڑا حسد ہوتا رہتا ہے سارا صاحب بانس رہا ہے کہ اس کا اصد ہوتا رہتا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی دوستی نہیں کرتی ہے ان کے ساتھ ہی دوستی کرتی ہیں حسد ہوتا ہوگا صرف پنجابیوں کا ایک وہ ہے دس ہے تو کو بڑی محبت ہو لڑکی سے آئی تو اس نے اس, اس کو ایک دن اس کو اس نے پیغام دیا کہ میں تینوں کی کیا جو دیتا تیری ہیں میں تیری ہاں تڈ میری تجرا میں نے جو کہہ دیا کہ ایک بار کہہ کی دیا کہ میں تیری ہو گئی بازو دیا بھرا گوں کی بوری کے ساتھ ایسی وابستہ ہو گئی नहीं? اور کے ساتھ کہ جس نے oh, باں کیا بات نے کہا نفل وقرب نہیں ہے تیری اس رج سے بھی زیادہ قریب ہے براست دل سے نکل رہی ہے اور سارے بجن کو خون پہنچا رہی ہے شام طور سے بھی زیادہ قریب ہے لیکن تو ذرا احساس ہو کر بال کے احساس ہو کر کہ اس نے ادل اس نے لازوال اس کو جمال کیا رہنا اور کیا باغ و یہ خطاب کر رہا ہے جی. تو آزر بھائی اور دوست یہ ایک دونوں کی بات نہیں ہے یہ چیز وقت مانگتی ہے